اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخضم ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهُ مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ مرب الم نا رشدہ اللہ حق ورسک اللہ فکنا رب یار صورت بن اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے ملکوں کی اٹھارہ آیات میں جیسے کہ میں اس کر چکا ہوں ہبر امہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے قرآن ورژن آف دی ٹین کمانڈمنٹس آف طورا ذہن میں تازہ کر لیجئے سب سے پہلی ہدایت بس پوجو کسی کو سوائے اللہ کے بندگی پرستی صرف اللہ کی دوسری ہدایت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا دروائے سنام ہے اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں افت تک مت کہو انہیں کبھی جھڑکو نہیں ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو آج اختیار کرو تو اختیار کرو ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو سرکشی نہ ہو تو اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو اللہ معاف فرمائے گا تیسری ہدایت رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور وہ کے مفت چوتھی ہدایت فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابتدار سب سے پہلے ہیں پھر اور جو بھی محتاج ہیں مسکین ہیں پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے اسی میں مزید ہدایت اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بےچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے اس کی حالت بہتر ہو جائے اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں ایک اور ہدایت زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا یہ بہت ہی بری شے بے حیائی اور برا راستہ ہے مزید ہدایت انسانی جان کا احترام قتل ناحق سے بچنا ہے اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورسا کو ہم اختیار دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں مزید ہدایت یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو امانت سمجھو اس کو یہاں تک کہ وہ اپنی گلوغت کو پہنچ جائیں پھر یہ ہے کہ تم ان کے مالوں کے حوالے کر ہی دو گے عہد کی پابندی کرو جہاں وعدہ ہو جائے وعدہ ہو اس کو پورا کرو اور جب ناپ کا دین لگو تو ناپو بھی پورا اور تول کر دو تو سیدھی تلا تولو یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نوسط ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے اس کے اوپر کے میں کل رک گیا تھا تو بہت اہمیت کی حامل ہے ولا تک مان ایسا نہ کبھی علم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے انسان کا بحثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے توہمات پر نہیں خام خاں کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں کوئی دلیل نہیں ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے یہ اس کے شاید نشان نہیں البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے روکو میں دیکھا ہے ایک ہے ہیومن نالج ایکوائرڈ نالج انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے وہ وہی کے ذریعے سے آتا ہے الہام کے ذریعے سے آتا ہے ریویل نالج جو ہے اس کے ریسیپئنٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے اسپرٹ ہے یہ نہیں ہے یہ سینسز نہیں ہے یہ دماغ نہیں ہے وہی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو الہام ہو کشف ہو رویا صادقہ ہو کوئی بھی شہ ہو اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکل قلب ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے الحام ہو جاتا ہے کچھ اور ہے، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے جو دلیل نالج ہے اس میں صرف وہی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے وہ دلیل کاتے ہے وہ برہا کاتے ہے ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی اور جو وحی خفی آئی وہ بھی وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے العلم ایک علم تو یہ ہے اور دوسرا امٹ وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود اس کے لیے یہ سنس آرگنس جو اس کو دیے گئے ہیں حواس خمسہ جن میں سے اہم ترین جو ہے سب اول بسرا سماعت اور مسارت باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں چھونا ہے چکھنا ہے سوگنا ہے ان سے جو سنس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں برین میں اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے یہ آئے در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپریٹس دیا ہے جو آرگنس دیے ہیں وہ ہے ان سماول بسراول فعاد کلائے کا کار ان وہ سماعت ہے بصارت ہے اور عقل ہے یہ فواد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا عام طور پر دل کیا گیا ہے حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے کون سا اس کا مادہ ہے اس کا مادہ وہی ہے جس سے نمبر فائدہ نکلا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں فے فائدہ یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو فائدہ نتیجہ ہے اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو جیسے سبزی ہے بہت سی آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس اسے پانی وانی نکل جاتا ہے بج کر رہ جاتی ہے تھوڑی سی ہو جاتی بھجیا ہم کہتی ہیں اس کے بھجیا بھجیا بن گئی ہے ووسٹ کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سیکھتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر یہ ہے در حقیقت فواد اس سے فائدہ حاصل کرنا اس سے نتیجہ نکالا اس سے انفر کرنا اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے اسٹور ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو ہم اسٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے اپنے دنگ ہیں کہاں تک پہنچ گیا آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے ناممکن کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کے تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکیں اتنا بڑا ایکسپلوژ ہے معلومات کا وہ سب اسی سے ان کا چیزوں کی مصولیت ہے اللہ نے چیزیں تمہیں دی ہیں اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو زلزلہ کیسے آتا ہے ایک گائے ہے گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے وہ ایک سینگ کے اوپر وہ تکا لیتا ہے پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو جلدلا آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے وہ دلیل ہے اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے ہیومن جی. نالج ہے اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے وہ یقینی ہے وہ ویریفائیبل ہے وہ ایکسپریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کے جو انتہائی اہم ہے قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقعے کو قائم کرو اس کو کہا گیا ہے اس کو جب جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا ارستو کا فلسفہ اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارستوں کا ڈنکا بجتا رہا ہے اب جا کر کہیں مشکل چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی وہ ہے استخراجی منطق معلومات کا دائرہ بہت کم تھا جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں نتیجہ نکال رہے ہیں اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار اتار کر استقرا جی ڈڈکٹیو لاجک قرآن نے آ انڈکشن تک استقرائی کا دور شروع کیا کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ آبزرو کرو افلابل فروس الا جبال دیکھو زمین کو آسمان کو دیکھو یہ تمام فنامن آف نیچر اللہ کی نشانیاں آیات ہیں یہ تقدس عطا کیا ان کو یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کی نشانیاں اور قوانین کبیاں جی اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے اس بانی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے لیکن روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اتنے محکم قوانین ہیں یہ اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتے سائنس پوسیبل ہی نہ ہوتی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی کبھی کوئی قانون ہو جاتا ہے حرکت کا کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے کیسے کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی دیز لاس آف نیچر فزیکل لاس وہ بہت مضبوط ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہاں اللہ سے بالا تر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی روز روز تو نہیں یہ چیزیں شاخ ہوتی ہیں لیکن یہ موجرے کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے لیکن یہ قوانین روز روز نہیں پوٹتے یہ قوانین جو ہے مستقل ہیں دائم ہیں اور انہی کے ذریعے سے یہ پوسیبل ہے سائنس تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے انر کوف دی پرن سیولیشن از پورانک اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے وہ خالص قرآن ہے کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے اور قرآن نے جو ہے اسی طرح توجہ دلائی ہے تو کو ایک طرف رکھو یہ سب آپل سائنسز وغیرہ جو ہے ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یا لکیریں دیکھی جا رہی ہیں یہ سائنس آف نمبرز آپ ختم نہیں یہ سائنسز نہیں ہے توجہ مت کر ولاقما علیہ السلّہ کبھی علم اور عَلِ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ علمان علم دو ہی طرح کا ہے یا پھر وہ صحیح صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت اعظم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا علم الاسماء اسی کے ذریعے سے ایکسپولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے فَإمَّا یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی وہی کہ اس نے اپنا سلسلہ توڑ لیا صرف اس علم کے اوپر رہ گیا تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو تی تھی انسان کو ایک یہ ایک نالج کی آنکھ اور ایک ریمیل نالج کی آنکھ وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج یہ علم الاسبا یا اللہ کا عٹا کردہ ہے اس میں فی نسے کوئی خرابی نہیں ہے صرف یہ کہ دوسری طرف سے بےتوجہ ہو گئی اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی ولا تخماسل کبھی بخر اب الفاد اکلولہ کان آنو مسولہ ولا تمش براہ اور زمین میں اکڑ کر بت چلو ان تخر اللہ رو کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے ولن تب لوگ جبال اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں گردن کتنی اکڑا لو کتنا اونچا کر لو اوپر توڑا بھی چڑھا لو کہاں تک چڑھاؤ گے کل رزالے کا کارن سہ یہ ہو کا مکلوہ یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے اب اس میں ڈورس بھی آئے ہیں ڈوس بھی آئے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں برابے تو برائی ہے رف کو بہت پسند ہے نا پسند ہے ظال کبھی ماح کر رب کو کبھی یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وحی کی ہے از اس میں حکمت یہ حکمت کا خزانہ ہے تمدن انسانی تہذیب انسانی ثقافت انسانی اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر ان پر انسان کاربن رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے ماللہ اللہ ناخر لیکن اولین اور آخری بات پھر وہی وہ ہے شروع میں بھی یہ تھا بقا ربو کا اللہ تعبدیا توحید ہے بلا تجل آخرافی ملوم مدہورا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو مابود پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر ملوم مدہورا دھکے دیے جا کر افاس فاقو ربو کو مل بنی چلتے چلتے ایک ایک اشارہ کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھی تھیں افاش فاکم ربل اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو مزید غور کرو کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ بخا بلن بلائے اناسا اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں انکم لتقولون تقول و قول عظیمات غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب ورث رکھنا فی حاضر قرآن لیا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا ذکر ہے تانا بانا معلوم ہوتا ہے قرآن ہی سے قرآن سے متعلق پہلے رقو میں تھا انحاظ قرآن کبیرا تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا اللہ اپنا فی حاضر قرآن عزت کروں ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں غور کریں سبق حاصل کریں وما یزید الحم اللہ ان بدمختوں کی بدمختی یہ ہے کہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر بھاگ ہی رہے ہیں دور ہی ہو رہے ہیں کا نما اعلی حتن عالیہ کما اے نبی سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلیہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں ادھر لگتا سبیلا تو وہ بھی تو ضلع عرص کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے یعنی یہ کہ اگر کوئی اور الحا ہوتے ہیں تو کیا ان کے کی دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں بڑا مہاراجا چھوٹے راجے چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں مہاراجا بنوں ایک شہنشاہ ہے اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں نواب ہیں گورنر ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں بسا اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں کیا ہے اس کے پاس تو وہ چاہتے کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرے کہ وہ بغاوت کرے اور اس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا سبحان ہوا وہ بہ پات ہے وہ بہت بلند و برتر ہے اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ال کبیر اور اس کی بلندی بہت بلند ہے تو سب بہت سما بات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین ہند اور جو بھی ان میں ہے یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا بلاک لا تفقا تصویر تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے سمجھ نہیں سکتے ہر شے کو لڑ زبان دے رکھی ہے جیسے حامد سیدہ میں ہم پڑھیں گے انتقا نمواہ اللہ انتقا کل لش ہے ہر شہ کی زبان ہے وہ اپنی زبان سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شہ اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا سانع میرا مالک میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ اپنے وجود سے جب تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ یوسف بے بے ہم کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ ولاک اللہ تب کا ہوں لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ان نہ حلیم الغورہ یقین اللہ حلیم ہے تحم والا ہے فوراً نہیں پکڑتا غفور ہے بخش والا